شھد اللہ اکبر العالمین و اشھد ان لا اله الا اللہ وحده و اشھد ان محمدن عبد وعلا وعلا و رسول صلی اللہ تعالی و سلامه علیہ و علی الہ و علی اصحابہ و من اتبع بهدی و سنہ بہ سنہتی الیوم عيدنا بعض ناظرین و مشاہدین اللہ کے فضل و کرم سے باب ترغیب فی مکارم الاخلاق کے شروعات پوشتا اپتی ہوئی تھی آج اس کی دوسری نشست ہے اور آج سے انشاءاللہ اس باب کے تحت مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیثوں کی شرح ہمارے شیخ محترم فرمائیں گے اس سے پہلے کا درس تمہید کے طور پر تھا مکار میں اخلاق کی فضیلت اس کی اہمیت پر تھا درس گشتہ جو درس شیخ محترم نے دیا تھا اور آج سے انشاءاللہ ڈائریکٹ جو حدیثیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں ان حدیثوں کی شیخ محترم شرح فرمائیں گے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں بس اس اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی ہمارا پروگرام پانچ بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ساڑھے چھ بجے تک رہے گا ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً انشاءاللہ شاء اللہ کے میچ اور انڈیا کے ٹائم کی مطابق ساڑھے سات بجے سے لے کر کے نو بجے تک ان شاء اللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کی خود شریک ہوں اور دوست احباب کو بھی شریک فرمائیں اور میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں ٹکنیکل خرابی کی وجہ سے پانچ چھ منٹ کچھ تاریخ ہو ہے لیکن الحمد مسئلہ حل کر لیا گیا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو جو اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں بڑی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جسے نوازے میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ مدرس کا آغاز فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ کی علم برکتہ فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین جزاکم اللہ خیب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 صلی اللہ علیہ وعلیہ و علی آلہ وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله و وتعالى یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين طاب الاحترام فضيله الشيخ مختار احمد مدني حفظه الله معقر اهل علم میرے محترم دینی بھائیو اور قابل اطرامہ اور بہنوں پچھلے درس میں ہم نے بلو المرام اس کتاب سے جو حافظ ابن حضر الرحمۃ اللہ کی کتاب ہے اس کا آخری حصہ کتاب الجام ہے جس میں اخلاق سے متعلق آداب سے متعلق حادیث ہے اس میں جو پانچواں حصہ ہے یا باب ہے وہ شروع کیا تھا باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق اعلی اخلاق شریفانہ اخلاق کی ترغیب کا بیان اس کا باب اور بطور مقدمہ اچھے اخلاق سے متعلق احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا کہ اچھے اخلاق کی اسلام میں کیا فضیلت ہے تاکہ ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست کریں اس لیے کہ انسان کا اخلاق آخرت میں بہت قیمتی متاح ہے آخرت کی نجات میں اچھے اخلاق کا بہت بڑا حصہ اور دخل ہے مزید یہ کہ اچھے اخلاق اچھے ایمان کی کامل ایمان کی پختہ ایمان کی علامت بھی ہے لہذا ایک انسان کو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اور بندوں سے اپنے معاملے کو صحیح کرے اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرے آج سے ہم اس باب میں جو احادیث آئی ہیں ایک ایک کر کے ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو باتیں ان حدیث میں بیان کی گئی ہیں ہماری زندگی میں وہ چیزیں کتنی ہیں اور اس بات کی فکر بھی کریں کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں جن کی ترغیب دی گئی ہے اور جن چیزوں کے بارے میں ڈرایا گیا ہے کیسے اپنے آپ کو ان سے بچانے والے بنے پہلی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ علیکم کمبقی فا ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرar الصدق حتى يكتب عند الله صدقا وإياكم والكذب فان الکذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذبا متفق علی یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں علم کی بیان ہوئی ہیں ایک ایک کر کے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے حدیث کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیہ کمبک تم سچائی کا اہتمام کرتے رہنا فان الصدق يهدي الى البر اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے بر کی طرف نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے وان البر يهدي الى الجنه اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے یعنی سچائی نیکی تک لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے وما يزال الرجل يصدق ويتحرز صدقہ ایک انسان ایک آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے حتی عند اللہ یہاں تک ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سچا صدیق لکھ دیا جاتا ہے وہ وَا ایا اور خبردار جھوٹ سے بچتے رہو فنگ الکری بہدی ال الفجور اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف فجور کی طرف لے جاتا ہے وہ ان الفجور إِلَ النَّارِ اور فجور گنا جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتحرَّ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے جھوٹ مشقت کے ساتھ اور کوشش اور محنت کے ساتھ بولتا ہے یہاں تک ایک وقت ایسا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کداب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اس حدیث کو امام الباری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بخاری میں میں اور مسلم میں حدیث نمبر اڑسٹھ اس حدیث میں سچائی کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کی نقیز یا اس کی زد جھوٹ کی برائی بیان ہوئی ہے اور اس کا انجام دنیا میں اور آخرت میں بتایا گیا ہے سچائی کا ایک انجام ایک جزا دنیا میں ہے اور ایک جزا آخرت میں ہے عموماً تمام نیکیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے جزا کی شروعات ہوتی ہے اور آخرت میں جزا کی تکمیل ہوتی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں اسی طرح سے گناہوں کا بھی معاملہ ہے گناہ صرف آخرت میں وبال نہیں بنتا ہے بلکہ گناہ کا ایک نقصان دنیا بھی, بھی ہوتا ہے اور دنیا میں اس گناہ کی سزا کی شروعات ہوتی ہے کبھی یہ سزا قلب کو ملتی ہے کبھی یہ سزا جسم کو ملتی ہے کبھی یہ سزا مالی اعتبار سے آتی ہے کبھی کسی اور اعتبار سے آتی ہے کبھی عزت کے اعتبار سے آتی ہے تو گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے لیکن یہ سزا شروعات ہوتی ہے آخرت میں گناہ کی سزا مکمل طور پر انسان کو دی جائے گی تو اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نیکی اور برائی دونوں کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے آئیے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں دو باتیں بیان کی سچائی اور جھوٹ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے یا یادین سور آیت نمبر ایک سو انیس اے مان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس میں کئی باتیں ہیں پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں واہرن و باقرن یعنی ہم بھی سچوں کے ساتھ موافقت میں ہو جائیں ہم بھی سچے بن جائیں ہم سچوں کی صحبت بھی اختیار کریں جھوٹوں کی نہیں اور سچ سچے لوگ جس حق پر قائم ہیں ہم بھی اسی حق پر قائم ہونے والے بن جائیں اس اعتبار سے ان کے ساتھ بن جائیں تو ہم بھی سچوں میں ان کے سچ کی موافقت کرنے والے بن جائیں اور صحبت کے اعتبار سے بھی ہم جھوٹوں کے ساتھ ہونے کی بجائے ہم موافقت اور ساتھ دینے کے اعتبار سے سچوں کے ساتھ ہو جائیں. ہم سچائی کا ساتھ دینے والے بنے لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے جو اس سے پہلے ہے اللہ نے کہا یا کون سادی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کون سچے صحابہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہوئے سچ کی موافقت میں کھڑے ہوئے انہوں نے اس سچ کو قبول کیا اور حق کی سچی گواہی دی منافقین کی طرح نہیں کہ ان کی گواہی جھوٹی تھی جیسا کہ آگے آئے گا ان کی گواہی سچی تھی اور انہوں نے جب کہا کہ ہم ایمان لائے تو واقعی وہ ظاہر و, و باطن ایمان لانے والے بنے اور اس ایمان کا حق بھی انہوں نے ادا کیا اس اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ سچے تھے ایمان کے اعتبار سے کل کی سطح پر قول کی سطح پر عمل کی سطح پر تو ہمیں بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ تم ان کے ساتھ موافقت میں مصاحبت میں ہو جاؤ جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہے دوسری چیز یہاں کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی پر ہونا سچا بننا اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تقوا کے بغیر ایک انسان سچا نہیں بن سکتا ہے اللہ کا خوف ہی ہے جو ایک انسان کو نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر سچائی پر قائم رہنے والا بناتا ہے جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو زندگی جھوٹ پر قائم ہو جاتی ہے انسان کے اقوال اور اس کے افعال باطل راہوں میں نکل جاتے ہیں لہٰذا ایک انسان اگر حق پر قائم ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کیوں اس لیے کہ اللہ کے مواخذے اللہ کی پکڑ اللہ تعالی کے محاسبے کے ڈر کی وجہ سے آدمی سچائی پر قائم ہوتا ہے جب اس کو کوئی پوچھنے والا ہے اس کی بات کا سننے والا ہے اس کے حال کا دیکھنے والا کوئی ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لینے والا ہے تبھی جا کر اس کی زندگی حق پر قائم ہو سکتی ہے تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان سچا بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو جب اللہ کا خوف ہی نہ ہو تو آدمی بے لگام ہو جاتا ہے پھر اس کے اقوال اور افعال باطل ہو جاتے ہیں غلط راہوں پر چلنے والے بن جاتے ہیں دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ سچائی کا ایک فائدہ دنیوی یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب سچ پر قائم ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے جھوٹی زندگی جینے والا سکون والی زندگی نہیں جیتا ہے چاہے لوگ اس کی تعریف کر رہے سچائی پر قائم رہنے والا انسان چاہے لوگ اس کے خلاف ہوں چاہے لوگ اس کے خلاف ہوں اس کو اندرونی سکون ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یری بک الا ما لا یری دع ما یریب کا ما لا یری ایسی چیز کو چھوڑ کر جس میں شک ہو ایسی چیز کو اپنا جس میں شک نہیں ہے یعنی شک والے راستے پہ مت چل یقین والے راستے پر چل ان سد کا تم انینا و ان القدیب اریبا اس لیے کہ سچائی سراپا تمانی سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے اور شک شک پورا کا پورا یعنی جھوٹ پورا کا پورا شک والا ہوتا ہے کھٹک پیدا کرنے والا ہوتا ہے سچائی میں اطمینان ہوتا ہے اور جھوٹ میں بے بے اطمینانی ہوتی ہے دل ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے دل میں کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں میں اسی راستے پہ نہیں ہوں میں حق پر نہیں ہوں تو جھوٹ والا انسان کبھی اطمینان نہیں پاتا ہے اور سچ انسان کو اطمینان دیتا ہے آ دیکھیے دنیا میں انسان چاہتا کیا ہے اس کو سکون ملے دنیا میں انسان سکون چاہتا ہے سچائی کو چھوڑ کر انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا ہے اس کا قول اس کا قلب اور اس کا قالب یہ حق پر اور سچائی پر, کے راستے پر ہونا چاہیے ہم سچ بات کو تسلیم کریں ہماری زبان سے اس کی سچی گواہی ہو ہماری زندگی اس اقرار کو سچا ثابت کرنے والی ہو تب جا کر ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان آتا ہے مال جمع کرنے سے دنیا کے زیب و زینت جمع کرنے سے بڑا عہدہ اور بڑی شہرت دنیا کے پانے سے سکون مل جاتا ہے نہیں اب دنیا کے مالداروں کو اور بڑے بڑے یعنی دنیا میں اونچے سمجھے جانے والے بہت سارے فلم سٹار ہوں اسپورٹس مین ہوں یا سیاستداں ہوں یا مالدار ہوں بزنس مین ہوں آپ ان کو دیکھیے اگر ان کی زندگی سچائی پر نہیں ہے اگر وہ دھوکے والی زندگی جی رہے ہیں تو کبھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے آپ دیکھیں ابن حجر رحم اللہ نے شروعاتی بات کی سے کی سچائی زندگی میں سچائی آنا چاہیے سچائی والی زندگی میں سکون ہوتا ہے سچائی والی زندگی میں بھلائی آتی ہے سچائی والی زندگی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے تو کہا اس میں کیا ہے وَإنَّ ریبا. کہ سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے آدمی کو سکون اطمینان ملتا ہے جب اس کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے لیکن جھوٹ کھٹکتا رہتا ہے کھٹک کبھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے دل ہمیشہ اس کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے جیسے پاؤں میں کانٹا چبا ہوا اور آدمی چل رہا ہو کبھی سکون سے چل سکتا ہے ہر قدم اس کو تکلیف دے گا اسی طرح سے جو آدمی جھوٹی زندگی جیتا ہے باطل پر چلتا ہے باطل کے راستے پر چلتا ہے جھوٹ پر چلتا ہے ایسا انسان اس کی اس کی ہر کروٹ اور ہر سانس اس کے دل میں کھٹک پیدا کرتی رہتی ہے اس کو کبھی چین نہیں ملتا ہے اس حدیث کو امام احمد ترمدی اور ابن حبار نے روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر تین ہزار تین سو اور حدیث صحیح ہے عربی زبان کے اعتبار سے صدق کے معنی کیا ہے آپ کو تعجب ہوگا اس میں خود پختگی کے معنی پائے جاتے ہیں ابن فارس کہتے ہیں جن کی کتاب مکائی سلغا بہت اچھی کتاب ہے عربی زبان کی لغت ڈکشنری جس کو آپ کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ صدقا صدق میں سچائی میں تین حرف ہیں سعد دال قف کہتے ہیں کہ اسادف اصل على قوت في القوط انفصی قلن وغیرہ فارث کہتے ہیں کہ سد تین فروخت سے مل کے بنتا ہے سعد دال اور قاف کہتے ہیں اصل ید القوت انف شعی یہ اصل ہے جو کسی چیز میں قوت کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ لفظ قوت بتاتا ہے سد کے لفظ میں قوت ہے قوت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں چاہے وہ قوت قول کے اعتبار سے ہو کسی بھی اعتبار سے ہو تو صدقہ یا صدق کا جو لفظ ہے اس میں قوت مضبوطی پائی جاتی ہے من ذالک الصدق خلاف القدیب کہتے اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے صدق صدقہ سے لفظ بنا ہوا ہے صدق خلاف القد جو کدیب یعنی جھوٹ کے برخلاف ہے سمی علی قوت ہی فی نفسی ہی. سد کو سدھ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے خود اس میں قوت ہوتی ہے سچائی طاقتور ہوتی ہے وہ بولنے والوں کی کسرت اور قلت سے اس کی طاقت بدلتی نہیں ہے اس کو یاد رکھیں ہیں حق حق ہوتا ہے حق ماننے والوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے ماننے والے حق کے محتاج ہوتے ہیں اپنی قوت کے لیے سچائی کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے وہ زمانوں کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے ماننے والوں کی کثرت کی وجہ سے اس کو طاقت ملتی ہے نہیں اور نہ ماننے والوں کی وجہ سے ماننے والوں کی کمی کی وجہ سے انکار کرنے والوں کی وجہ سے سچائی کمزور نہیں ہوتی ہے سورج آسمان میں چمک رہا ہے, روشن ہے اگر لوگ نہ مانے تو اس سے اس کی سچائی میں فرق نہیں پڑے گا وہ اپنی جگہ اس کی حقیقت سچائی قائم رہے گی لوگ نہیں مان کے اپنا نقصان کریں گے تو سچائی میں قوت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مندا علی کا صد کو خلاف القریبی سمی علی قوت ہی فینف سی اس کی اپنی ذات میں قوت ہے وَلِأَنَّ لَا قوت الہ باطل کہتے ہیں اور جھوٹ جھوٹ میں قوت نہیں ہوتی ہے وہ باطل ہوتا ہے جھوٹ میں قوت نہیں ہوتی جھوٹ بولنے والے میں قوت نہیں ہوتی ہے بہت سارے آپ دیکھیں گے سائیکولوجی کے ماہرین کہتے آپ دیکھیے بچہ جب چھپاتا ہے اور جھوٹ بولڈا رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پیچھے کرتا ہے نظریں نہیں ملا نیچے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہے زیادہ پل کے ہے طرح کی چیزیں باڈی میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے سچائی میں مضبوطی ہوتی ہے جھوٹ میں ڈھیلا پن کمزوری ہوتی ہے تو کہتے کہ بولے انل کر با پل جھوٹ میں قوت نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کردار کی پختگی آپ میں پیدا ہو مضبوطی آپ میں پیدا ہو آپ کو بہت زیادہ مینجمنٹ کے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کی ضرورت نہیں سچائی زندگی میں جیسے آ جاتی ہے سچائی کے ساتھ انسان کے کیریکٹر میں اس کی کی بات میں اس کی شخصیت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے حق آ جائے سچ آ جائے زندگی میں اس کی زندگی میں اپنے آپ قوت پیدا ہو جاتی ہے تو کہا کہ بولے ان القدی بلا قوت جھوٹ میں قوت نہیں ہوتی ہے سچائی میں قوت ہوتی ہے تو صدقہ یا صدق اس, میں اس کے معنی میں ہی قوت پائی جاتی ہے مضبوطی اس میں پائی جاتی ہے مکائی اللغہ میں یہ بات ابن فارس نے کہی ہے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ وصدق و علی وفق سچائی کہتے کس کو ہیں اصطلاح میں اس کی ٹرمینالوجی کے اعتبار سے اس کے معنی کیا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے سچ کہا تو سچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ سدھ کفل اخبار الواقع اصطلاح میں سدھ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر دینا جو واقعے کے مطابق ہو یعنی جیسے کوئی انسان کہے کہ صبح ہوئی اور واقعی صبح ہوئی ہو سورج ڈوب گیا اور سورج ڈوبا ہو تو حقیقت کے مطابق بولنا خبر دینا اس کو سدھ کہتے ہیں ایسی خبر جو سچائی کے مطابق ہو حقیقت کے مطابق ہو اس کو سدھ کہتے ہیں هُوَ صِدْقُ <اللِّسَان> کہتے ہیں یہ زبان کی سچائی ہے وہ ہوا اشار اور یہ سچائی کی مشہور قسموں میں سے قسم ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ سچائی مختلف اعتبار سے ہوتی ہے زبان کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں سچ ہے کا مطلب اس نے جو بولا وہ صحیح ہے حقیقت کے مطابق ہے کہتے ہیں کہ وکیل اسد کو الخبارو بما وافک الحتقاد یہ بھی کہا گیا ہے کہ سچ یا صدق ایسی خبر کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اعتقاد کے موافق بھی ہو کہ آدمی سچا کب بنتا ہے جب وہ سچی خبر کو مان کے اس کی خبر دے اور اس کا اقرار کرے جیسے کہ منافقی محمد الرسول اللہ ہو صدق باعتبار اعتبار ہو لاكن نہ ہو بے اعتبار مثال كے طور پر آپ دیکھیں كہ یعنی منافق ہے وہ آ کے كہتا تھا کہ ہم مانتے آپ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر منافقین کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کیا یہ خبر سچ نہیں ہے یہ خبر سچ ہے تو خبر کے اعتبار سے یہ بات تو صحیح ہے لیکن خبر دینے والا اقرار کرنے والا گواہی دینے کے اعتبار سے یہ جھوٹ ہے کیوں اس لیے کہ وہ زبان سے بولتے تھے لیکن دل سے مانتے نہیں تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے تو بول تو صحیح رہے ہیں لیکن چونکہ وہ خود اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتے اس لیے اللہ نے ان کو جھوٹا کہا سوچی سچی خبر دے کی بھی وہ جھوٹے قرار پائے کیوں اس لیے کہ ان کے دل میں اس کا اعتقاد نہیں تھا تو معلوم یہ ہوا کہ سچی خبر دینے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو سچ مانتا ہو تب جا کر وہ سچا قرار پائے گا اللہ کے پاس صرف زبان سے سچ بولنے سے آدمی سچا نہیں ہو جاتا لہذا یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وقول المنا محمد الرسول اللہ وہ صدقار المخ بریان ہو لاکن نہ ہو اعتبار خبر کے اعتبار سے تو یہ سچ ہے بولنے والوں کے اعتبار سے یہ جھوٹ ہے یعنی یہ جھوٹی گواہی ہے مقبول نہیں ہے لی ہی لی ہی. ان کے اعتقاد کا اس کے مخالف ہونے کی وجہ سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو سچی خبر سچی گواہی دینے کے باوجود کازب کہا جھوٹے کہا فکول رسول اللہ اے نبی جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہو منافقین گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو وہ اللہ علم کل رسول ہو اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ اللہ شہد لیکن اللہ تعالی خود اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ اللہ تعالی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں گواہی سچی دے رہے ہیں لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے تو سچی دے رہے ہیں لیکن خود ان کے دلوں میں اس گواہی کے سچ ہونے کا اعتقاد نہیں ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سچی گواہی دے کے بھی جھوٹا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس کو نہیں مانتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ایک انسان جب سچ بات زبان سے کہے تو دل کے یقین کے ساتھ بھی کہے حق کو دل کے یقین کے ساتھ بولنا انسان کو اہل حق میں سے بناتا ہے ورنہ نہیں اگر اس کے دل میں اعتقاد نہیں ہے شک ہے یقین نہیں ہے تو اہل حق میں سے نہیں ہوا چاہے زبان سے حق بول رہا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر ایک ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ سچی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایک انسان اس کا یقین بھی رکھتا ہو اس کو دل سے سچ مانتا ہو منحط اللہ میں جلد نمبر دس صفحہ نمبر تین چودہ پر شیخ عبد اللہ نے بات کی تھی کہ کتنی گہری بات ہے کہ بعض اوقات میں سچ بول کے بھی سچا نہیں ہوتا جھوٹا ہوتا کتنی بدقسمتی ہے کہ سچ بول کے بھی انسان اللہ گواہ دے کی جھوٹا ہے معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان کا اقرار کافی نہیں دل کا یقین بھی ضروری ہے دل کا یقین بھی ضروری ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سچ صرف قول میں نہیں ہوتا ہے سچ دل میں بھی ہوتا ہے زبان پر بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا ہے کیسے شیخ محمد ابن صالح ابن اور رحم اللہ فرماتے ہیں قول ہو علیہ کم دق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سچ کو لازم پکڑو تم سچ بول سچ کا اہتمام کرو سچائی کا اہتمام کرو کہتے ہیں سچائی کے تین مرحلے یا تین مراتی بھلے ایک کہتے ہیں کہ صدق، سچائی عقیدے میں بھی ہوتی ہے سچائی قول میں بھی ہوتی ہے اور سچائی عمل میں بھی ہوتی ہے انسان اگر سچا بننا چاہتا ہے تو اس کو تین لیولز پر سچا بننا پڑے گا دل کا سچا زبان کا سچا عمل کا سچا کہتے فا ہوا شام لہا کہ صدق میں جو حکم دیا گیا سچ کا اہتمام کرو کہتے کہ تینوں اعتبار سے حکم ہے عقیدے میں اول میں عمل میں سچے بنو کہتے ہیں کہ اب دیکھیے تین اعتبار سے کیا کیا ہے کہتے ہیں فل عقید, عقید. اخلا صلی عبادۃ ونی شیر کی خفی ہی و, و جلی کہ عقیدے کا عقیدے میں سچا ہونا کیا ہے کہتے ہیں کہ عقیدے میں سچا ہونا یہ ہے دل کا سچا ہونا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی عبادات میں خالص اللہ تعالی کو چاہے اپنی عبادات قلب کی سطح پر اللہ کے لیے خالص کرے دل میں خلاص ہو ورنہ جھوٹا ہے یہ آدمی ظاہر لوگوں کے سامنے اللہ کے آگے جھک رہا ہے لیکن دل کسی اور سے چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ملے یا دل یہ چاہتا ہے کہ فلاں دنیا کا مفاد اس کو ملے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن دل اللہ سے نہیں کسی اور سے چاہتا ہے تو یہ دل کا جھوٹا ہے عقیدے میں سچائی یہ ہے کہ ایک آدمی خالص اللہ کی عبادت کرے اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک نہ کرے اور بونی شرکی خفی ہی وہ وہ شرک سے دور ہو جائے چاہے وہ شرک خفی ہو یا جلی ہو یعنی بدھ کی عبادت کرنا ہے شرک جلی ہی. اور اللہ کی عبادت کرنا نماز پڑھنا لیکن نماز پڑھ کے لوگوں کی تعریف چاہنا یہ شرک خفی ہے چھپا ہوا شرکت دکھتا نہیں ہے دیکھنے والا ہے سمجھے گا نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے دل میں وہ کسی اور کی تعریف چاہتا ہے شرک خفی ہے چھپا ہوا شرک جلی دکھائی دینے والا شرک بگے جھک رہا ہے تو کہا کہ دل کا صدق یہ ہے کہ ایک انسان عقیدے کا یعنی صدق, عقیدے میں سچائی یہ ہے کہ وہ سچ میں اللہ کا بندہ ہو دکھنے میں اللہ کا بندہ اور اندر سے اللہ کا بندہ نہیں ایسا نہیں اس کے عقیدے میں سچائی ہو اس کی عبادت میں بندگی میں سچائی ہو وہ سچا بندہ ہو اللہ کا دو اور اسی طرح سے کہتے ہیں پہلا وہ قدا لکھا اتباع الصلف ہی بیما یا جی بولی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح سے عقیدہ کی سچائی میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے اسماء و صفات میں سلف نے جس چیز کو بتایا ہے جو اللہ کے لیے جو صفات اور اسما لازم ہیں کہ مانے اس کا بھی اس کی پیروی کرے یعنی اللہ کے بارے میں ان اسماء و صفات کا اعتقاد رکھے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے جو ثابت ہے جس پر سلف ہے سلف کے عقیدے کے مطابق اللہ کی اللہ کے عصما و صفات کا اعتقاد اور اقرار کرے اس کی پیروی کرے سلف کے راستے کی پیروی کرے یہ عقیدے میں صدق ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے عصما و صفات کا اعتقاد نمبر دو کہتے کہ فلف علم عمل میں صدق کیا ہے عمل میں سچائی کیا ہے کہتے اَن يَكُونَ لماجا ادبی شریعہ ایک انسان کا عمل میں سچا ہونا یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ کی شریعت کے مطابق ہو وہ حق کب ہوگا جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے مطابق ہو تو اس کا عمل سچا تب ہوگا حق پر تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو. شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے سماج کے بنائے ہوئے رسم و رواج یا عقل کی اپج نہیں ہو بلکہ وہ شریعت کے مطابق ہو تب جا کر اس کا عمل سچا ہوگا تین فی القول قول میں سچائی کیا ہے کہ للواقع قول میں سچائی یہ ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو جو ہے اس کے مطابق ہو دن ہے تو ہاں دن ہے رات ہے تو رات ہے حق ہے تو حق ہے باطل ہے تو بات جو زبان سے بول رہا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو تو یہ زبان کا سچ ہے اذا حدت عن ان حد ان امر واق ان لا تغیر جب وہ کسی چیز کے بارے میں بولے تو ایسی چیز کے بارے میں بولے جو واقعی ہے اس کی بات اس سے بدلی بھی نہ ہو حق کے مطابق بولے تو عقیدے میں بھی سچ ہوتا ہے عمل میں بھی سچ ہوتا ہے اور قول میں سچ ہوتا ہے عقیدے میں سچ یہ ہے کہ اللہ کا سچا بندہ ہو اور اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو اور عمل کے مطابق عمل کا سچا یہ ہے کہ اللہ کی شریک کے مطابق اس کا عمل ہو قول کا سچا ہونا یہ ہے کہ انسان کا قول حق کے مطابق ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیا اعتبار سے ہو یہ نہیں کہ کوئی آدمی فلاں آدمی کوئی آدمی کہے کہ میں ابھی گاڑی پر ہوں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں حالانکہ وہ گھر پہ ہوں تو یہ جھوٹ ہے کیوں اس لیے کہ اس کا قول حقیقت کے مطابق نہیں ہے ہاں اگر واقعی وہ ٹریفک میں پھنسا تھا کہ میں بس راستے میں پھنسا ہوں اور آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں یہ آدمی سچا ہے کیوں؟ اس کی بات حقیقت کے مطابق ہے ورنہ جھوٹ ہے ورنہ جھوٹ ہے تو یہ فتح دل جلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں جلد 6 سپا نمبر چار سو اٹھارہ پر شیخ ابن رحم اللہ نے بات کہی ہے ایک اور بات شیخ سال الفوزان کہتے تھے کہ علماء جو بات بتاتے ہیں بہت مفید ہوتی ہے قرآن و سنت میں غور کر کے جب وہ کوئی بات بتاتے ہیں تو بہت ہی اس میں ہماری نفع ہوتا ہے اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے سرسری طور پر احادیث کو پڑھ جانا یہ, یہ کافی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے موٹے موٹے معنی انسان کو معلوم ہو لیکن حدیث میں کیا ہے حدیث میں یہ ہے کہ میور دلّہ دین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے سر سری نہیں معلومہ کے دین کی گہری سمجھ ملنا یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے یہ اصل مطلوب ہے بلکہ حفظ علم کا مقصود بھی فہم علم ہے شخصال الفوزان کہتے ہیں وہ سد کو ابھی دوسرے پہلو سے وہاں قلب بدن اور قول اس اعتبار سے ہم نے دیکھا عقیدے میں عمل میں اور قول میں اب ایک دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیے سچائی اللہ کے ساتھ سچا بندوں کے ساتھ سچا سچائی اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے سچائی کے دو پہلو ایسے بھی ہیں کہ کس کی طرف اس کا تعلق ہے کہتے وسط کو کہتے ہیں کہ سچ سچائی اللہ کے معاملے میں بھی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے بےلاحم تھی وہ حسن البادی التضا میں کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بندہ سچا ہے،, یہ کیا ہے اللہ کے ساتھ بندے کا سچا ہونا یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے ریاکاری سے اپنی نیت کو پاک کرے اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو وہ حسن البادہ اور اللہ کی عبادت بہترین طور پر کرے بوجھ سمجھ کے زبردستی کی عبادت نہیں ہو جیسے منافقین کسی طرح سے کسمساتے ہوئے اٹھتے تھے اور بس نماز پڑھ دیتے تھے نہیں بلکہ واقعی انسان اللہ کی محبت اس کے خوف اس کی تعظیم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے یدنا رغبن و رحبن و قان النا کہ اللہ کی رغبت اور اللہ کے خوف اور اللہ کی تعظیم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو تو حسن عبادت اس کی زندگی میں ہو. اچھے سے عبادت کرنے والا اور, تَعْتِ اللَّهِ وَتَرْكِ اور اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کا اہتمام ہو اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کا ہو. اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑتا ہو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا ہے یہ سچ مجھے اللہ کا بندہ ہے یہ اللہ کے حکموں کے تابے ہے اور وہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اس مقصد کے مطابق جی رہا ہے جس کے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ میں خلق تنسا اللہ لیا بدون واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے اب دوسرا دوسرا پہلو کیا ہے وہ یقون کہتے کہ سچائی بندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے ایک انسان کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی سچ سچ پر مبنی ہو سچائی پر مبنی ہو جھوٹا ریلیشن نہیں ہو اس کا دھوکے والا ریلیشن نہیں ہو بلکہ سچائی والا کی اس کے تعلقات میں صداقت ہو لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات میں صداقت ہو کہتے کہ اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو لوگوں کے ساتھ اچھے تعامل میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ان کی تکلیف کو برداشت کرے اور ان کے ساتھ ان پر اپنی طرف سے جو اس کے پاس خیر ہے ان پر خرچ کرے اس میں لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ سچا ہو بندوں کا خیر خواہ ہو بندوں کا بھلا چاہنے والا ہو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو اچھا ہو دل میں اس کے لیے کھوٹ ہو لوگوں کے لیے کھوٹ یہ جھوٹ ہے وہ لوگوں سے کہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو ورحمت رحمت اللہ اللہ کی رحمت تم پر ہو اور ہو اللہ کی طرف سے تم پر برکتیں نازل ہوں لیکن دل میں اس کے کیا ہو نہیں تو تباہ ہو جائے تو برباد ہو جائے تیری جارت ختم ہو جائے تم اس سے پیچھے ہو جائے اور تیرا نقصان ہو جائے تو زلیل ہو جائے تو تیرے اوپر سلامتی نہیں ہو اس کا برا چاہتا ہو یہ جھوٹا معاملہ ہے زبان سے تو بول رہا ہے سلامتی کی رحمت کی برکت کی دعا کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے لیے کیا ہے دل میں کھوٹ ہے اس کی سلامتی نہیں چاہتا ہے اس کے لیے برکت نہیں اس کے لیے رحمت نہیں چاہتا دنیا میں اس کا برا چاہتا ہے تو آپ دیکھیے اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ صحیح ہے نہیں اس کا معاملہ غلط ہے بندوں کے ساتھ تو بندوں کے ساتھ معاملہ سچا ہونا یہ ہے کہ ایک انسان ان کے ساتھ اچھا معاملہ خود کریں ان کی تکلیف کو برداشت کریں ان کے اوپر اپنی طرف سے جو بھی خیر ہے وہ خرچ کریں اور اس کے داہر و باطن ان کے لیے خیر خواہی ہو یہ سچا معاملہ ہے تصہیل المام میں یہ بات شیخ سال الفوزان نے کہی ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ قول میں عمل میں صدق ہوتا ہے قول کے علاوہ بھی صدق ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا اللہ حضاب میں آیت نمبر ستر میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو قول سبیدہ سیدھی بات ہو ٹیڑھا پن اس میں نہ ہو وہ سیدھی بات ہو ستری بات لچک گما پھیرا کے الٹا سیدھا کر کے اس کو بگاڑ کے اس میں اپنی طرف سے رنگ ملا کے سیدھی بات ہو سچائی اس کے اندر ہو اس میں کوئی دائیں باہیں میلان نہیں ہو اس کے اندر وہاں مڑنے والی بات نہیں ہو تیر کی طرح سیدھی بات ہو ایک دم سٹریٹ سٹریٹ فارورڈ بات ہو یادین اے مان وال سے کرو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سے پہلے بھی تھا اللہ سے درو یہاں سیدھی بات کہو جس میں کوئی ٹیڑھا نہ ہو اس سے پہلے بھی کیا کہا اللہ سے درو معلوم یہ بات کہ سچائی کا ممبار تقوا ہوتا ہے تخوا اگر زندگی سے نکل جائے زبان جھوٹ بولتی ہے اور زندگی میں اعمال باطل والے آ جاتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے قول کے اعتبار سے کہا قولو قول یادین امن تقلّہ قولو قول صدی سیدھی سیدھی بات کہو عمل میں بھی سچائی ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچا ثابت کر دیا صدق اپنے عہد سے جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے میں وہ سچے ثابت ہوئے انہوں نے اس وعدے کو سچا کیا پورا کیا وَمِنْهُمْ مَنْ قبانح نَحْبَهُ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنی نظر پوری کر لی اللہ کے لیے ہم موقع آیا تو جان بھی دیں گے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا جو انہوں نے دل کا پکا ارادہ کیا تھا گویا کی نظر تھی اس کو پورا کر لیا اور وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور ان میں سے بعض ابھی انتظار میں ہیں ابھی ان کو ابھی وہ قتل نہیں ہوئے اللہ کی راہ میں ابھی انتظار ہی میں کیا ابھی نے تو آگے تو ماں بدل تبدیلا انہوں نے اپنے عہد کو تبدیل نہیں کیا اپنے حال کو بدلا نہیں اپنے ارادوں کو بدلا نہیں تو یہ جو آیت ہے سر حضاب آیت نمبر تیئیس یہاں اللہ نے فرمایا رجان السدو ماحد اللہ اللہ سے جو عہد کیا زبانی اس کو اپنے عمل سے سچا کر دکھا اس میں سچے اترے معلومیہ کہ جو بات جو دعوی انسان زبان سے کرتا ہے ضروری ہے کہ اس کا عمل اس کی موافقت کرے تب جا کر عمل میں وہ سچا ثابت ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے ہاں سچا ثابت ہوتا ہے کون آدمی وعدے کر دے دعوے کرے اور عمل اس کے خلاف ہو تو اپنے اپنے دعووں میں سچا نہیں ہوتا ہے وہ اپنے دعووں میں دعوی کرنے کے باوجود وعدہ کرنے کے باوجود جھوٹا ثابت ہوتا ہے معلومات کے عمل کا دعووں کے وعدوں کے قول کے موافق ہونا ضروری ہے یہ عمل میں سچائی ہے کہ آدمی جو بولے اسی کے مطابق کرے گی اس تعلق سے امام البغوی فرماتے ہیں کہ مطلب کیا ہے تاکہ صدق وحد اللہ علیہ اللہ سے جو عہد انہوں نے کیا معاہدہ یعنی اللہ سے جو پکا وعدہ انہوں نے کیا اس کو سچا کر دکھائے کا مطلب کیا ہے کہتے کہ اے قاموا بما وہ وفی اللہ سے جو عہد کیا تھا اس پر قائم رہے عہد کر کے پلٹے نہیں بات بدل نہیں دی بلکہ اس عہد کو نہ صرف اس پر قائم رہے بلکہ اس کو پورا بھی کیا وعدہ وفا کیا اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کیا تو معلوم واقعہ سچائی عمل سے بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جس بات کا اقرار کرے ایمان کی سطح پر یا اللہ سے جو عہد کرے وعدہ کریں اس کو پورا بھی کریں اس کو پورا بھی کریں تب جا کر آدمی سچا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بال بالکل بکھرے ہوئے تھے رسول اللہ انہیں لمبا سفر کر کے آیا تھا ظاہر بات ہے رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض الله علی من الصلاه قال کے رسول مجھے یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالی نے نمازوں میں سے مجھ پر کیا فرض کیا ہے نماز کتنی فرض ہے مجھ پر بتائیے وہ مسلمان تھا اس لیے کہیا رسول اللہ فقال الخمس الا ان تطوع پانچ نمازیں ہاں اگر تو چاہے تو نفل زیادہ پڑھ سکتا ہے لیکن فرض پانچ نمازے ہیں فقال اَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ السِّيَامِ کہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے روزوں میں سے مجھ پر کتنا فرض کیا ہے فقال شہر رمضان اِلَّا أَن تَتَّوْعَ شَيْئًا رمضان کی روز یہ تجھ پر فرض ہے ہاں مگر یہ کہ تو اپنی طرف سے نوافل بھی کر رکھے وہ تیری مرض لیکن فرض کیا ہے رمضان فقال اخبر فرد اللہ کا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالی نے زکاة میں مجھ پر کیا فرض کیا ہے فقال عليه صلی اللہ علیہ وسلم شرائع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زکاط میں جو تفصیلات تھی شریع وہ بتائیں کون سے جانور میں کون سی مال میں کس میں سونے پر چاندی تفصیل بتائیں کہ مال میں کتنی زکوۃ ہے تو تفاصیل بتائیں اس کو شریعت کی اکرما کا اس آدمی نے کیا کہا ولب اکرما کا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو شف بخشا نبوت کا رسالت کا آپ کا اکرام کیا آپ کو اتنا مقام دیا. اس اللہ کی قسم کی قسم جس نے آپ کا اکرام کیا آپ کو شف بخشا آپ کو نمازہ میں نوافل میں سے کچھ بھی اہتمام نہیں کروں گا اور فرائض میں کوئی کمی نہیں کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے اس میں سے کوئی کمی نہیں کروں گا فرض میں گٹاؤں گا نہیں نفل میں بڑھاؤں گا نہیں نفل نہیں فرض لیکن پورے پورے پڑھوں گا اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلحہ افلا ان صدقہ یہ کامیاب ہو گیا اگر سچا ہے سد اگر اس نے سچ کہا تو یہ کیا ہے یہ کامیاب ہو گیا او دخل جنت کا یا یہ جنت میں داخل ہوگا اگر سچا ہے یعنی اگر یہ فیوچر کے حساب سے کہہ رہا ہے نا. آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس میں نوافل تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ فرض ہے نہیں لیکن فراز میں کمی نہیں کروں گا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے اور اس کا اہتمام کرے جو بول رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ آدمی زبان سے ایک چیز بول رہا ہے اور اگر اس کا اہتمام کر لے اپنی زندگی میں تو ایسا اس کا مستقبل کے اعتبار سے تھا حال کے اعتبار سے نہیں تو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے یعنی اس نے جو بول رہا ہے وہ کیا تو یہ کامیاب ہو گیا معلوم ہوا کہ انسان جو دعویٰ کرتا ہے یا جو وعدہ کرتا ہے جو الیہ کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اگر وہ ایسا کریں تو پھر وہ آدمی سچا ثابت ہوتا ہے ورنہ نہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی پھر آزمائش میں جو ٹکا رہا وہ سچا ثابت ہو جائے گا اقرار ایمان میں اور جو پھسل گیا جو لڑک گیا جو سیدھے راستے سے ہڑ گیا وہ جھوٹا ثابت ہوگا تو اللہ ہرے کو آزمائے گا آزمائش میں ایمان کے زبانی اقرار پر عملی قیام انسان کو سچا ثابت کرے گا ورنہ جھوٹا تو یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے ذکر کی کتاب الا ایمان حدیث نمبر 1891 اور مسلم کتاب الا ایمان حدیث نمبر 11 آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک بات حدیث میں کیا ہے علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه سچائی کا اہتمام کرو اس لیے کہ سچائی نیکی تک لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے اس میں ایک بہت بڑی بات بیان ہوئی ہے شیخ حبدال کہتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ الصِّدْقِ أَنَّ الصِّدْقَ فِي وَصِيلَةٌ لِصِّدْقِ فِي کہتے ہیں کہ اس حدیث کے فوائد میں سے علمی فائدہ اس حدیث سے ہم کو یہ ملتا ہے ایک بہت ہی حکمت کی بات فخ کی بات ہم کو ہے کہ اقوال میں سچائی افعال میں سچائی تک لے جاتی ہے ایک آدمی جب زبان میں سچا ہوتا ہے جھوٹ سے بچتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی سچائی آنے لگتی ہے اس کے عمال بھی باطل سے ہٹ کر حق پر ہونے لگتے ہیں اس کی زندگی میں بھی صحیح عمل آنے لگتا ہے جب زبان کے آدمی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے عمل کی اصلاح بھی دھیرے دھیرے ہونے لگتی ہے اس لیے کیا کہا کہ آدمی سچائی نیکی تک لے جاتی ہے تو کہ ایک انسان جب سچ بولنے لگتا ہے تو پھر وہ نیک بننے لگتا ہے تو کہ زندگی کی اصلاح کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے امان کی اصلاح کے لیے اپنی زبان کی اصلاح کرنے والا بن جائے زبان صحیح بولے اس کی سچ کا اہتمام کرے تو اس کی زندگی میں بھی سدھار آئے گا کیوں دلیل کیا ہے کہتے کہ احوال اور اس کے حالات بھی اچھے ہونے لگتے ہیں یعنی اس کے قلب کے اس کے وجود کے حالات جو ہیں اچھے ہو جاتے ہیں کالت دلیل کیا ہے سورہ الحضاب میں آیت نمبر ستر جو ہم نے ابھی اس سے پہلے بھی دیکھی اللہ نے کیا فرمایا اے ایمان والو آپ دیکھیے ترتیب کیا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو یعنی سچی بات کہو حق بات کہو گول بات بات جھوٹ دھوکہ نہیں مکر فریب نہیں سیدھی بات کہو سچائی پر مبنی بات کرو حق بات کرو کیا ہوگا یوسل امال اللہ تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کرے گا تم اپنی زبان کی اصلاح کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا تم اپنی زبان میں اپنے اقوال میں سدھار لاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال میں سدھار لائے گا یو سلحم اعمال اکم و یغفیل اور جو کچھ بھی کوتاہی غلطی گناہ تم سے ہو جائیں گے اللہ ان کی بھی مفرت کر دے گا معلوم یا کہ زندگی میں سدھار لانے کے لیے زبان کا سدھار ایک بہت اچھا اور عمدہ ذریعہ ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اچھا بنے اب دیکھیے ایک جھوٹ کئی جھوٹ لے آتا ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی کئی اور جھوٹ سے جھوٹ پیدا ہوتے اس کی اولاد ہوتی بڑی فیملی ہوتی ہے اس تو ایک آدمی ایک جھوٹ جب بولتا ہے تو جھوٹ کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ اور بھی بولتا ہے بلکہ کئی حرکتیں جھوٹی کرتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتنے اور جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کی زندگی میں بگاڑ آتا ہے اور پھر یہ جو جھوٹ بولتے بولتے سوچ بگڑتی انسان کی اس کی سوچ بگڑتی ضرورت اس کی گناؤں کی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر امال میں بھی اس کے گنا آنے لگتے ہیں لیکن وہی آدمی جب سچائی پر مبنی باتیں کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں بھی سچائی اور نکھار اور سدھار اور صفائی آتی ہے. صفائی آتی ہے جب اپنے دامن کو صاف رکھتا ہے تو بقیہ زندگی میں بھی زبان کو صاف رکھنے سے باقی زندگی میں بھی سدھار اور سچائی آتی ہے تو یہ بہت بڑی بات یہاں پر ہم کو ملتی ہے کہ اقوال میں سچائی اقال میں سچائی لاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحیح ہو اس میں سدھار آئیں اپنی زبان کو ہم صحیح کریں اللہ ہم کو اس کی توفیقہ فرمائے شیخ محمد بن بن رحم اللہ فرماتے ہیں, ومن فوائد یقو بابا باب شیخ ابن نائم فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک فائدہ یہ بھی ہے اس حدیث سے ایک علمی نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ نیک امال ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کی طرف لے جاتا ہے نیکی کا فائدہ کیا ہے ایک نیکی اور دوسری نیکیوں کی قوت پیدا کرتی ہے سچائی کا اہتمام کرنا نیکیوں کے اہتمام کی طرف لے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان الحمالح یقوہ الہباد نیک اعمال ایک عمل ایک نیک عمل دوسرے نیک امال کی کا ذریعہ بنتا ہے گویا کہ زمین میں ایک بیج بونے سے جیسے کئی ایک پیڑ اور ایک جو ہے یعنی پیداوار ہوتی ہے اور اس میں کئی بیج ہوتے ہیں تو اسی طرح سے جب ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے تو دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اور بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے کتنی بڑی نعمت سے اللہ کی طرف سے تو کہا کہ سچائی کا اہتمام کرو سدیدہ قول تمہارے امال کی اصلاح ہم کریں گے اللہ نے اپنی طرف یعنی, یعنی اس کی طرف نسبت کی ہے تو یعنی یہ چیز یا پھر اللہ تعالی خود انسان کے اعمال کی اصلاح کرے گا کہتے ہیں کہ ان الامال صالحة يقود بعضها الى بعض لقوله يهد الى البر <كَدَالِك> جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے أَنَّ إِذَا صَبَرَ <عَلَيْهَا> کہتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے کہ جب ایک انسان کسی طاعت پر جمع رہتا ہے اس کا عادی بن جاتا ہے وہ فارتھ کلغیر لہو و سہل ایسا بفل خیرا ایک بھلائی پر جب ایک انسان ٹکا رہتا ہے تو وہ بھلائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر اس کے لیے نیکیوں میں سبقت کرنا تیزی سے جلدی سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک انسان جب ایک بھلائی پر ٹکا رہتا ہے مشقت کے باوجود بھی اس پر جمع رہتا ہے تو وہ نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے وہی نیکی نہیں بلکہ دوسری نیکیوں میں بھی آگے بڑھنا مسابقت کرنا دوسروں سے آگے بڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے کہا کہ علیکم اندیل بر و ان البردیل تو یہ بات شیخیم e نے کہی ہے بر جنت کی طرف لے جاتی ہے یہ قرآن میں بھی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفطار میں اور دوسرے مقامات پر کیا کہا سورہ الانفطار آیت نمبر تیرہ اللہ فرماتا ہے نعیم بر کرنے والا جس کی زندگی میں بر بر کمانا ہوتا ہے اعلی قسم کی نیکی ایسی نیکی جس پر انسان دوام کے ساتھ قائم رہے تو بر کرنے والے کو بر کہتے ہیں اس کو یاد رکھیے جو آدمی بر کا اہتمام کرتا ہے اس کو بر کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے ابرار نیکی کا اہتمام کرنے والے اللہ نے فرمایا ان لفی الفیم یہاں پر آپ دیکھیں گے انہ بھی ہے جو یقینی بات کے لیے بولا جاتا ہے بے شک یقیناً بالتحقیق ان۔ اور اس کے آگے لام بھی ہے لفی صرف فی نہیں نیکا یوں نے کہا البور فی نعیم نہیں ان لفی نعیم یقینا نیک لوگ بالکل پکی بات ہے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے معلوم یہ ہوا کہ جو انسان نیکی کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے جنت ہے تو حدیث بھی بتا رہی کہ اصلاح عمل کی اصلاح کی طرف لے جاتی ہے اور جب عمل کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر انسان کے انجام اچھا ہوتا ہے قول اچھا ہوا تو عمل اچھا عمل اچھا تو انجام اچھا اور آدمی جنت میں جاتا ہے اس الانفطار میں اللہ تعالی نے فرما کے ابرار جنت میں ہوں گے یہاں پر ایک بات یہ آئی ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے انجلا وہر ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک خیر کا اہتمام کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ایک انسان کے اندر وہ عمل صفت بن جاتا ہے اس کا لازمی حصہ اس کی شخصیت کا بن جاتا ہے اور پھر اللہ کے ہاں اس کو وہ مقام بھی مل جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے ایک بار سچ بول دیا فائدے کے لیے تو سچا ہو گیا نہیں ہمیشہ سچ بولتا ہے سچ کا اہتمام کرتا ہے جھوٹ سے بچتا ہے تو سچ بولتے بولتے بولتے بولتے بولتے اس کی زندگی میں سچائی آ جاتی ہے اور پھر اللہ کے ہاں بھی وہ سچا قرار پاتا ہے تو اعمال کے دوام سے اوصاف پیدا ہوتے کبھی تو صبر کیا تو صابر ہو جاتا ہو نہیں ہفتے میں ایک بار نماز پڑھ کے نمازی بن جاتا ہو نہیں. رمضان میں ایک آدھ روزہ رکھ دیا روزہ دار بھی بہت روزے رکھتا ہے نہیں وصف اور صفت پانے کے لیے عمل کی تکرار اور اس پر دوام اور مداومت ضروری ہے آدمی حریض بتا رہی آدمی سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے مشقت کے باوجود سچ کی اہتمام اس کی زندگی میں ہوتا یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے بہت سچا تو مال ہوا کہ سچائی زندگی میں جب اس کا معمول بن جائے تب جا کر اس کو صدیق کا لقب ملتا ہے یوں ہی نہیں ایکات سچ بول کے آدمی سچوں میں شامل ہو جائے نہیں اس کی زندگی میں مسلسل اس کا اہتمام ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ قول ہو یس دکھو ائیم صدقہ اقوال ہی و فائد ہی اپنے قول و عمل میں سچائی کا اہتمام کرتا ہے وہ وہرسدا اے یکسد ہو و تنی بھی وہتاہ دھیی ہے کہ سچ کا ارادہ کرتا ہے یہ تو ہر کا مطلب کیا ہے سچ کا ارادہ کرتا ہے اور سچ کی رعایت کرتا اس کا اہتمام کرتا ہے اور سچ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے کبھی سچ بولنے سے اپنا نقصان بھی ہوتا ہے سچ بولنے, بولنے میں کبھی کبھی انسان کو نقصان بھی ہوتا ہے لیکن آدمی ایسے وقت میں بھی سچ بولے کہ جس میں یعنی انسان مفاد اور نقصان سے اوپر اٹھ کے اللہ کے ہاں اپنے مقام کو دیکھے مفاد کی بجائے ماد کی فکر انسان کو ہو اور آدمی بولے جو حق بات ہے بولے سچائی کا اہتمام کریں جب ایسا معاملہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے تو پھر جا کے اس کی زندگی اللہ کے یہاں مقبول بنتی ہے اور ایسے انسان کو اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے یہ سچا ہے صدیق عالم مرتبہ ہے صدیق عالم مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رسول مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ کیا جو شخص بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو ایسے لوگ جو بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں فلا اکما اللہ علیہ تو یہ لوگ آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا کون مینبین جو انبیاء ہیں انبیاء ہیں یہ تبعیض کے لیے نہیں جنس کے لیے من یہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی کہ بعض انبیاء پر انعام کیا سارے نبیوں پر کیا میننبی جو نبی ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں وحسن سونا کا رفیقہ اور رفاقت کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں یہ آیت رہی ہے کہ لوگوں میں چار مرتبے ہوتے ہیں کامیاب لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا سو فاتحہ میں مانگتے اللہ تعالی سے اح دن سرات المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ میں سرات مستقیم کی ہدایت دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا کن پر انعام ہوا اس آیت میں بتایا گیا القرآن سرو قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفصیل کرتا ہے وہاں بات مبہم اور مجمل رکھی گئی وہ کون لوگ ہیں یہاں بتایا گیا وہ کون لوگ ہیں کون ہیں چار طبقے ہیں اوپر سے نیچے تک کیسے سب سے اوپر مین سب سے اوپر کون لوگ ہیں نبی سب سے اونچا درجہ نبیوں کا اس کے بعد صدیق اس کے بعد شہید اس کے بعد صالح تو آپ دیکھیے کہ صدیق کا مرتبہ نبوت کے بعد ہے انبیاء کے بعد مرتبہ کس کا ہے بندوں میں صدیقین کا ہے تو ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق شمار ہونے لگتا ہے یعنی وہ اونچا مرتبہ اس کو مل جاتا ہے جو نبیوں کے بعد والا مرتبہ ہے کتنی بڑی بات ہے اب بکر صدیق کو دیکھیے آپ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کو سنا فوراً ایمان لائے ہے میراج کا واقعہ دیکھی تبھی تو ان کو صدیق کہا گیا کہ سارے لوگوں نے انکار کر دیا مزاق اڑانے لگے کہ دیکھو راتوں رات, و رات بیت المقدس گئے اور آسمانوں کی سفر کی آسمانوں کا سفر کیا ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے جھوٹ ہے نوز باللہ اب وغیرہ صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ دیکھو آپ کے ساتھ ہی بول رہے ہیں صاحب اپ کے ساتھ بول رہے ہیں صاحب کہا وہ بول رہے ہیں کہا جی کہ ہاں تو بھی وہ بول رہے ہیں تو صحیح ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک رات میں ایسا سفر کیا ہے پھر صحیح ہے کہا اسی جیسا کہ کہا ہاں میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں کہ ایک دن میں کئی کئی بار جبرائیل آسمان سے اکر ہمارے نبی کو خبر دیتے ہیں وہ اسمان سے آ سکتے تو یہ اسمان تک کیوں نہیں آ سکتے فرشتہ اگر آسمان سے ایک دن میں کئی بار آ سکتا ہے تو ایک بار میرا نبی چلا گیا کیا بڑا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس واقعے پر ابو بکر صدیق ردی اللہ کو صدیق کا لقب دیا کہ حق کا فوراً اعتراف کرنے والا بغیر شک کی اس کو قبول کرنے والا سچائی کو مان لینے والا سچائی کا اقرار کرنے والا سچ بولنے والا اور جو حق قبول کر لیا اس حق کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے والا پھر اس کے لیے ہر قسم کی تکلیف نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار اور جو وہ حق مطالبہ کریں عملی سطح پر اس کو پورا کرنا صدیق دل کا سچا زبان کا سچا عمل کا سچا تو یہ کون اب اگر صدیق رضی اللہ تعالی تو سچا اس کو کہتے ہیں تو آدمی سچ کا اہتمام کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے وہ چیز اس کا معمول بن جاتی ہے جب اس کی زندگی میں سچائی آ جاتی ہے اس کے زندگی کے سارے گوشوں کو اپنے نور میں وہ چیز سمیٹ لیتی ہے سچائی تو پھر ایسا آدمی اللہ کے نزدیک صدیق کہلاتا ہے یہ سچا ہے ہر اعتبار سے سچا ہے اللہ ہم سب کو بننے کی توفیق تعلقہ ہے لیکن اس کے برعکس اس کے بالمقابل فجور کا معاملہ ہے کہا کہ وہ انل فجورا یعنی وہ ان القدیبہ یادی <الْفُجُور> جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے وہ ان الفجورا یادی الار اور جھوٹ جہنم کی آر کی طرف لے جاتا ہے یہاں پر کیا کہا فجور جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے صالح الفوزان کہتے ہیں کہ الفجور هو الخروج عن طاعت اللہ عز فجور کہتے کس کو ہے فاصل فاجر جب ہم کہتے ہیں فجور کے مانا کیا ہے کہتے ہیں کہ الفجور فرما برداری سے نکل بھاگنے کو فجور کہتے ہیں جب زندگی میں جھوٹ آتا ہے تو گنا بھی آتے ہیں جو کہ اللہ کی تعداد سے خروج ہے جب زندگی میں زبان کا جھوٹ آتا ہے تو عمل کا باطل بھی آتا ہے عمل کے اعتبار سے بھی جھوٹ اور حق کی مخالفت زندگی میں آتی ہے ثنانی رحمت اللہ فرماتے ہیں سب السلام میں وہ اسل الفجور أَشَّقُ فجور کی اصل کیا ہے شک فج مطلب ہوتا ہے پن یعنی جو انفجار جس کو کہتے ہیں وہ پھٹنے کو کہتے ہیں پھٹنے کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اسل الفجور اشک کو فہو اشک انسان کی دینداری کا پھٹ جانا اس کے دامن دینداری کا پھٹ جانا اس کو کیا کہتے ہیں یہ فجور ہے وہ یوتھ لک ولی فسادی اور فجور کا لفظ بولا جاتا ہے فساد اور بگاڑ کی طرف میلان ہونے کو انسان کا رخ بگاڑ کی فساد کی طرف کو وہ البیاتی فلماؤں سی اور انسان کا گناہوں کی طرف بڑھنا اس کے اندر اس کے دل میں جذبات کا پیدا ہونا گناہوں کی وہ ہوا اسم جام شر اور کہتے ہیں کہ فجور کا جو لفظ ہے ایک جامع لفظ ہے جس میں سارا شر سمیٹ لیا جائے تو آ جاتا ہے سارے شر فجور میں آ جاتے ہیں ساری برائیاں اس میں آ جاتی ہیں معلوم ہوا کہ جب زبان جھوٹ بولنے لگتی ہے تو زندگی میں گناہ آنے لگتے ہیں زبان جب جھوٹ بولنے لگتی ہے گویا کہ جہاز میں سوراخ کر دیا نے اب سارا پانی جو ہے جہاز میں آئے گا اب جہاز ڈوب جائے گا تو زبان کے راستے سے زندگی میں گناہ داخل ہوتے ہیں جب زبان جھوٹ بولنے لگتی ہے تو باطل اعمال بھی زندگی میں آنے لگتے ہیں دروازہ انسان خود اس کے لئے کھوتا ہے تو سب السلام میں اللہ وسنانی کہتے ہیں کہ فجور کے اصل جو ہے یہ پھٹنا ہے تو انسان کا گویا کہ لباس پھٹ گیا اور اس کی اس کے جسم کے حصے دکھائی دینے لگے لباس جو ہے یہ دینداری دینداری ہوتا ہے تو دینداری کے پھٹ جانے اور جیسے کوئی چیز گر جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بکھر جائے کانچ کا گلاس زمین پہ گر کے پھٹ گیا اور ٹوٹ گیا اور بکھر گیا اس طرح سے دینداری کا منتشر ہو جانا یہ چھوٹ ہے یہ یہ فجور ہے اللہ تعالیٰ نے انجام کیا بتایا فاجر اور فجار کا کہا کہ وہ ان الفجارا لفی جہیم وہ ان الفجارا لفی جہیم فجار جہنم کی آگ میں جائیں گے جھلسا دینے والی آگ جہین یہ اس کا ایندھن بنیں گے فجار جہنم میں جائیں گے میں آیت نمبر چودہ میں اللہ نے کہا بلکہ ساتھ ہی کہا ایک جگہ سوری فرمایا ان اللہ مصرف ان کداب جھوٹے کے بارے میں کیا کہا یہ تو فجار کے بارے میں ہوا کہ جہنم میں جائیں گے انجام کے اعتبار سے لیکن جھوٹ کا نقصان دنیا میں کیا ہے جھوٹ کا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے جب زندگی میں جھوٹ آتا ہے تو پھر ہدایت نکلتی ہے ہدایت سے محرومی زندگی میں آتی جب آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے جھوٹ پر عمل کرنے لگتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لایہ بھی من ہوا مصرف ان کرداب غافر آیت نمبر اٹھائیس اللہ تعالی راہ نہیں سجھاتا اللہ تعالی رہنمائی نہیں کرتا ہے اللہ راہ نہیں سجاتا ہدایت نہیں دیتا کس کو من ہوا مصرف ان کرداب ایسے انسان کو جو اسراف کرتا ہے اللہ کی حدیں پھلانگ جاتا ہے اللہ کی حدیں جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں ان کو پھلانگتا ہے اسراف کرتا ہے حدیں پار کرتا ہے اور کذاب جھوٹا ہے ایک نمبر کا جھوٹا اللہ ایسے کوئی ہدایت نہیں دیتا معلوم جس کی زندگی میں جھوٹ آتا ہے اور جھوٹ پر دوام کا راب کب بنتا ہے آدمی جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ انسان جب بولنے لگتا ہے اس کی زندگی سے جو چیز نکلتی ہے, وہ ہدایت ہے. یہ دنیا کی سزا اس کے لیے ہوتی ہے وہ ہدایت والے راستے سے ہٹ کے گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کو ہلکا نہ سمجھے وہ سچ پر قائم رہے سچ بولنے والا ہو اور سچ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو تو یہ ایک حدیث ہم نے دیکھی جو ایک بہت ہی عظیم شان حدیث ہے جس میں انسان کی اصلاح دنیاوی اعتبار سے اور اس کے اچھے انجام کو اخروی اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے زندگی میں سدھار زندگی اچھی دنیا کی اور سچ بولنے کا فائدہ آخرت میں کیا ہے کہ آخرت میں انجام بھی اس کا اچھا تو یہ بہت ہی عظیم شان حدیث ہے جس کو اسلح میں اپنی زندگی کے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے سچ بولنے والے کو بہت زیادہ ریہرسل نہیں کرنا پڑتا جھوٹ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے کیوں اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ جھوٹے کی یاد سچی اچھی ہونی چاہیے کیوں اس کو ایک بات بولا اس کو ایک بات بولا اس کو ایک بات بولا یاد رکھنا مشکل ہو جاتا اور پکڑا جاتا سچے آدمی کو کچھ یاد رکھنا پڑتا نہیں جو ہوا وہ بتا رہا جو ہے وہ بول رہا بہت زیادہ پریکٹس کرنا بیٹھ کے اس کو میڈیٹیشن نہیں کرنا پڑتا اس کو جو ہے وہ بتا دیتا ہے تو سچائی میں قوت ہے جھوٹ کمزور ہے جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے کھوکھلا کر دیتا ہے لیکن سچا انسان آپ دیکھیں ٹھوک پیٹ کے مضبوط بات کرتا ہو جھوٹا انسان اس کی بات نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے اس میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے اللہ کُلحال اللہ تعالیٰ ہم کو سچ بولنے والا بنائیں جھوٹ سے بچنے والا بنائیں میں سمجھتا ہوں کچھ وقت تھے تو ہم اپنی اگلی حدیث کو بھی شروع کرتے ہیں دوسری حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو باب الترہید میں مساوی الاخلاق میں گزر چکی ہے کیا حدیث ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایا کم وظن فئن اکذب الحدیث متفق علی ابو رضی اللہ تعالیٰ ان روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے کیونکہ پچھلی حدیث میں جھوٹ کا تذکرہ آیا اس لیے ابن حجر نے یہاں پر جھوٹ سے متعلق حدیث بیان کر دی لیکن یہ تکرار ہے اس لیے کہ اس سے پہلے باب میں یہ حدیث آ چکی ہے اسی لیے شیخ محمد ابن, ابن رحم اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے ابن حجر رحم اللہ کو یہاں پر وہم ہوا ہو اور انہوں نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا کیونکہ دوسری بار یہ حدیث لا رہے ہیں اور اس باب سے اس کی کوئی خاص مناسبت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اچھے اخلاق سے متعلق یہ باب ہے اس میں برے اخلاق والی حدیث کی ضرورت نہیں تھی جی تو ممکن ہے کہتے ہیں کہ ان کو وہم ہوا ہو اور انہوں نے اس حدیث کو اس کتاب میں یہاں پر لکھ دیا ہو لیکن چونکہ حدیث ہے اس لیے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت میں جب ہم نے اس حدیث کے بارے میں گفتگو کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں بدگمانی مراد ہے کہ لوگوں سے بدگمانی کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے شاید وہ ایسا کر رہا ہے اس لیے کہ میرا برا چاہتا ہے اس لیے شاید ایسا کر رہا ہوگا یا کوئی آدمی آپ نے فلاں جگہ کھڑا ہے شاید یہ آ, کسی تھیٹر کے قریب کوئی راستے پر دکھائی دیا آپ کو تو شاید فلم دیکھنے جا رہا یا شراب کھانے کے باہر دیکھا تو شاید شراب پینے جا رہا تو کسی کے بارے میں برا گمان کرنا کہا کہ یہ مت کرو خبردار اس سے بچو بدگمانی سے بچوں اسی لیے علمان کا یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا بدگمانی سے بچو کیوں اکرب الحدیف اس لیے کہ بدگمانی جھوٹی بات ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بیس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جس پر آپ اس کو قائم رکھو آپ بس آپ کے دل میں بات آ اور آپ نے اس کو اچھا مانا دینے کی بجائے برا مانا چنا تو اس کی کیا بنیاد ہے تو یہ کیا ہے جھوٹ ہے اس لیے کہ اس کے لیے کوئی پختہ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے جو چیز دلیل کے ثبوت کے بغیر ہو اور توہمت ہو کسی پر چاہے وہ اپنے دل ہی میں کیوں نہ ہو زبان سے نہیں بولا کچھ بدگمانی دل میں کرتا ہے آدمی. تو دل میں آپ نے اس پر توہمت لگائی بغیر کسی دلیل کے صرف امکانی اعتبار سے پاسبل ہے وہ ایسا کر رہا ہوگا تو ایسا تو آپ کے بارے میں بھی کوئی سوچ سکتا ہے کیا آپ اس کو پسند کریں گے نہیں تو پھر دوسروں کے بارے میں آپ کیوں اس کو پسند کرتے ہو لہذا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بری بات ہے لیکن ہم اس حدیث پہ اس اعتبار سے گفتگو نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کیا فین ہی گمان برا ہے اور گمان کی گنجائش کتنی ہے اور کیا گمان برا ہے وہ ہم نے صرف لوگوں کے بارے میں بدگمانی گمانی کے اعتبار سے کچھ باتیں دیکھی تھی ہم اس کو فی نفسی ہی گمان کے بارے میں دیکھیں گے تاکہ اس تعلق سے کچھ زیادہ علمی اعتبار سے ہمارے لیے فائدے کی بات معلوم ہو جرجانی کہتے ہیں کہ گمان کیا ہے حدیث میں آ کے ون تو ون سے مراد کیا ہے زن جس کو ہم ہمارے کہتے ہیں اس کی جمع ہے کہتے ان الحتقاد اور راج ماہ احتمال کہتے کہ ظن کہتے ہیں ایسی چیز کو ایسے اعتقاد کو دل کے اعتقاد کو دل میں جو آدمی بات مان رہا ہو الحتقاد اور راج دو چیزیں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو ایک انسان کسی ایک کو ترجیح دے کہ زیادہ ممکن یہ ہے لیکن کوئی پختہ ثبوت اس کے پاس نہ ہو اور اس کا اپوزٹ بھی ممکن ہو تو ایسا یعنی اعتقاد دل میں اگر کسی کے ہو تو اس کو گمان کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے آسمان میں دیکھا بادل اور بادل کالے ہیں کالے بادل آسمان میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بارش ہوگی آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج شاید بارش ہوگی یہ اس کو زن کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن زیادہ امکان کس چیز کا ہے ہونے کا کیوں اس لیے کہ علامات ایسی ہیں تو ایک انسان دونوں چیزوں کا احتمال ہے لیکن دونوں میں سے ایک کو ترجیح دے جبکہ دوسرا بھی ممکن ہو جو اس کا اپوزٹ ہے اس, کا, اس, اس کی نقیز ہے تو ایسے ایسے اعتقاد کو جو راجح ہو اس کو کیا کہتے ہیں ون. اس کو کہتے ہیں گمان کہتے ہیں ویستا ملوفی و شک اور کا لفظ عربی میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ گمان ہے تو یقین بھی ہو سکتا ہے اور شک بھی ہو سکتا ہے اب جو جرجانی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں کہتے ہیں جو عربی کی ڈکشنری ہے کہتے و یقین ون شک بھی ہوتا ہے اور یق، یقین بھی ہوتا ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ ان لئی سب یقین ان نما ہوا یقین و تدبر جب یقین کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ یقین مشاہدے والا نہیں ہوتا کہ دیکھا اس نے اور اس نے یقین کیا اس بات میں بلکہ یقین تدبر والا ہوتا ہے غور و فکر کر کے یقین ہوتا ہے تو عقل کی سطح پر انسان غور و فکر کر کے جس چیز کو مانتا ہے اس کو ون کہتے ہیں لیکن جو چیز مشاہدے سے ہوتی کہ فنا صاحب آئے تو یہ نہیں کہہ سکتے میرا گمان ہے کہ وہ آئے نہیں وہ تو بالکل یقین ہے لیکن اگر کسی انسان کو آنے والے کی آہٹ سنائی دی تو آدمی کہے کہ لگتا ہے کہ فلاں صاحب آگئے تو یہ کیا ہے یہ گمان ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ یقین یقینی فَلَا يُقَالُ فِيهِ إِلَّا عَلِمًا تو انسان کا یعنی بالکل عین الیقین جس کو آپ کہیں دیکھ کے یقین ہوتا ہے اس کو علم کہا جاتا ہے اس کو, اس کو ذن نہیں کہیں گے جو مشاہدے کے نتیجے میں انسان کا یقین پیدا ہو اس کو علم کہا جاتا ہے اس کو گمان نہیں کہتے ہیں تو لسان العرب میں یہ بات ابن ممزور نے کہی ہے قرآن کریم میں اہل ایمان کے گمان کو یقین کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے صورت الحاق میں آیت نمبر انیس کا پڑھی اللہ تعالی فرمات کتاب یا تو جس کی جس کا نام اعمال جس کی جس کے اعمال کی کتاب کتاب چاہ اس کی نیکیوں کا اور گناہوں کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ ها ام او وہ کہے گا دیکھو میری کتاب پڑھو اس کو تو خوشی خوشی وہ کہے گا, دیکھو میری کتاب دیکھو پڑھو اس میں کتنی زبردست بات ہے یعنی خوشی خوشی وہ اپنی کتاب دوسروں کو دکھائے گا اِنِّ وَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ مجھے گمان تھا کہ حساب ہونے والا ہے یہاں پر ونن تو یقین کے معنی میں ہے مجھے پکا یقین تھا کہ ایک دن حساب ہونے والا ہے لوگوں کے اعمال کا محاسبہ ہوگا یہاں پر ون کا لفظ ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے یقین فی تو ایسا انسان جس کو دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں حساب ہونے والا ہے اور اس کا نام اعمال اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا ایسا انسان ایسی زندگی میں ہوگا جو بہت ہی نعمتوں والی ہوگی تو یہ سور الحاقہ کی آیت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ساتھ کے بارے میں کہتے ہیں مجھے گمان تھا مجھے گمان تھا کہ حساب ہونے والا ہے انی ملاقن انی ملاقن حسابیہ میرا حساب ضرور ہوگا آخرت میں کہتے ہیں کہ یقول مجھے یقین تھا اس سے مراد کیا ہے یقین امام ابن جریبری نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ ون سے متعلق کچھ باتیں فقی اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے تو بدگمانی لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے لیکن ون کا لفظ جو ہے یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی اہمیت دین میں کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اس لیے کہ بہت سارے لوگ علل اطلاق گمان کو غلط کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے اکول حد اوستقل اللہ علیہ و لکم اللہ تعالیٰ شیخ محترم برزاہ خیرتہ اور انشاءاللہ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں پانچ جیسے لے کر کے سالے شے وجہ تک انشاءاللہ یہ نشو جائی رہے گی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اور انڈیا کی � ساڑھے سات سے لے کر کے نو بجے تک اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم جو کچھ سیکھیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے عمل کے اندر بھی اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مکانی اخلاق ہمارے اندر پیدا کرے اور شیخ کے درجات کے اندر اللہ تعالیٰ بن دیتا فرمائے اسی پر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو عجر سے نوازے جداک اللہ خیب وبارک اللہ فیم علیکم اللہ وبرکاتہ